ہمارے پیارے نبی مکی مدنی آخری نبی پیارے نبی عامی نبی کے دلارے نبی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوساف مبارکہ جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں وہ ہم سن رہے ہیں میرا علیہ صلاحت اسلام کا ایک وصف مبارک ایک خصوصیت ایک خاصا یہ بھی کہ آپ کا نام کیا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کے پائے پر لکھا ہے آسمانوں پر لکھا ہے ہر آسمان پر جنت کے درختوں پر میرے نبی کا نام لکھا ہے جنت کے جو محلات ہیں اس پر میرے نبی کا نام لکھا ہے جنتی شوروں کے سینے پر نام محمد لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان بھی نام محمد لکھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم المستدرک تبرانی المعجم نمبر چھ حدیث نمبر سو اٹھانوے سکس فور نائن ایٹ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم علیہ صلاحت وسلام سے لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے عرض کی لائی میں تجھے محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں میری مغفرت فرما اشاد آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ میں نے تو ابھی ان کو پیدا نہیں کیا عرش کی اللہ جب مجھے اپنی قدرت سے بنایا مجھ میں روح پھونکی میں نے سر اٹھایا ارش کے پایوں پر لکھا دیکھا میں نے جان لیا تو نے اسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے اللہ تبارک نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا کیا سچ کہا کہ اس نام والا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے جب تو نے اس کا واسہ دے کر سوال کیا تو میں نے تیری مغفرت فرمائی اگر محمد نہ ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میں تجھے نہ بناتا اور تبرانی نے یہ اضافہ کیا وہ تیری اولاد میں سب سے پچھلا نبی یعنی آخری نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان جہاں میرے اکالی سلاط و اسلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جو الہامی کتابیں سابقہ ہیں طور انجیل وغیرہ اس میں میرے اکالی سلاط و اسلام کا ذکر مبارک ہے آپ کی خوشخبریاں ہیں آپ کی بشارات ہیں چنانچہ ابن ہسا حضرت حضرت ابو حویرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اور کنزول المال حدیث نمبر بتیس ہزار باون تھری ٹو زیرو فائیو ٹو نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی السلام کو پیدا کیا انہیں ان کے بیٹوں پر مطلع فرمایا وہ ان میں ایک کی دوسرے پر فضیلتیں دکھا دیکھا کیے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر فرمائی وہ بھی دکھائی اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں جس کو جس پر جو فضیلت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر فرمائی آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب سے آخر میں بلند روشن نور ہے اور کی الہی ہی کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تیرا بیٹا احمد ہے یہی اول ہے یہی آخر ہے یہی سب سے پہلا شفیت کا سفارش کرنے والا اور یہی سب سے پہلا شفاعت مانا گیا سبحان اللہ وہی ہے اول جلے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے شب حضرت احبار رضی اللہ ہو تو فرماتے کہ میرے والد عالم علماء تورات سے تھے یعنی میرے والد جو تھے تورات جو حضرت موسا علیہ اسلام پر نازل ہوئی الہامی کتاب کتاب اللہ اس کے بہت بڑے عالم تھے اللہ تعالیٰ نے جو موسا علیہ اسلام پر علم اتارا اس کا علم ان کے برابر کسی کو نہ تھا ان کے دور میں میں اپنے علم سے کوئی شے مجھ سے چھپاتے نہیں تھے جب ان کا آخری وقت آیا مجھے بلایا کہا بیٹے تجھے معلوم ہے میں نے اپنے علم سے تجھے کچھ نہیں چھپایا دو ورک ہیں دو اوراق ہیں ان میں ایک نبی کا بیان ہے. جس کی برست کا زمانہ قریب پہنچا جن کے اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ رہا ہے میں نے تجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا وہ دو ورق جو ہیں دو پیج ہیں میں نے تاک میں رکھ کے مٹی لگا دی یہ بتا کر وہ انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا فرماتے ہیں حضرت کابل احبار رضی اللہ تعلن ہو جو قبول اسلام سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے احبار میں سے تھے یعنی علما میں سے تھے یہود کے علما میں سے تھے بعد میں ایمان قبول کیا اور سبحان اللہ تابعی ہیں آپ صحابی نہیں انہوں نے کہتے کہ میں نے تاک کھولا وہ دو پیج نکالے اس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں خاتمن جینا لا نبی یا بردہ مؤدہ مکت و محاجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ان کی پیدائش مکے میں ہے اور ہجرت مدینے کو ری وائف جو ہے قبرا میں حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی رعی اللہ تعالی علیہ نے لکھی آپ یعنی امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ وہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے بیداری کے عالم میں 75 بار سیونٹی فائیو ٹائمز نبی پاک علیہ سلاط و اسلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا دلائل النبو میں ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موس علی سلاط وسلام پر تورات اتری انہوں نے پڑھا تو انہوں نے ایک امت کا ذکر پایا عرض کی یارب میرے ان لوحوں میں ان تختیوں میں تو کی تختیوں میں میں نے ایک امت کا پڑا ہے جو پچھلے زمانے میں ہوگی مرتبہ میں سب سے زیادہ ہوگی اس امت کو میری امت کر دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسا یہ امت تو احمد کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تویت میں میرے نبی کا ذکر ہے تو میں ذکر مصطفیٰ اور آپ کی تشریف آوری سے قبل طوریت میں آپ کے اوصاف مذکور ہیں مثلا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پسندیدہ بندے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا ندی آلہ جبھی تو جھون جھون کر جہ لیں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی میرے پسندیدہ بندے تورات میں لکھا سخت مزاج نہیں سختی کرنے والے نہیں بازاروں میں چیخنے والے نہیں برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں درگزر کرنے والے معاف کرنے والے ہیں ان کی ولادت مکہ پاک میں ہوگی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے ان کی حکومت شام میں بھی ہوگی تحبت باندھیں گے اور ان کے صحابہ قرآن اور علم کے محافظ ہوں گے وضو میں ہاتھ اور پاؤں دھوئیں گے رسول انی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں رسل اینی کا تو مجھ سنانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی شادی ہیں یہ ملے کس شہنشاہ شاہ والا ملے کی آمد آمد, آمد ہے بولو مرحبا آکا مرحبا جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا ولی سلاۃ وسلام پر نازل ہوئی اس میں میری نبی کا ذکر پتا کیسے سبحان اللہ آپ کی عادت مبارکہ آپ کے عبارک اخلاق کا لکھا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے ملاقات ہوگی آپ سلام میں پہل فرمائیں گے یاد رکھیے سلام میں پہل کرنا میرے نبی کا طریقہ ہم کہیں کہ میری عمر زیادہ ہے میرا علم زیادہ ہے میں تو افسر ہوں میں تو ٹیچر ہوں میں تو استاد ہوں میں تو فلاں ہوں تو میں سلام میں کیوں پہل کروں میں دادا ہوں میں نانا ہوں میں چاچا ہوں میں ماما ہوں نہیں بھائی سنت یہ ہے کہ سلام میں پہل کی جائے ہمارے آکاری سلا تو سلام بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے حضرت شیخ عبد الحق مودی سے اللہ تعالی اللہ نے لکھا اب بھی کوئی ظاہر بار رسالت میں مدینہ پاک میں حاضر ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے میرے اکالی سلاۃ و سلام اس سے پہلے اسے سلام فرما چکے ہوتے سبحان اللہ اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آکا کی باسط عمار کا کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین باہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا علی سلاط و السلام کے ابر مبارک کا ذکر ہم نے سنا ابر مبارک کے درمیان میں ایک رگ تھی وہ رگ کیسی تھی سبحان اللہ جب میرے علی سلاط و سلام جلال فرماتے نا اس وقت وہ رگ ابھر جاتی تھی اکالی سلاط وسلام کے جس مبارک کا بھی ہم ذکر ساسا سا سا سنتے ہیں تو آج اس رگ ہاشمی سبحان اللہ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام علی حضرت نے پیش کی اللہ تعالی محبوب کا سچا عشق فرمائے آمین بجاہن نبی تاثرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم